أيهُ الذيينَ آمن التَّقُم الله حََّ قات وَر تَموتُن إلاا وَأَنتُم مُسلمونون يا أيّه الناساسُ الطَّقوا رََّكُم الذي خَلَطَكُ منِ النٍَّّ واحدد وَخلََ مِنْ ظجه وَغََّ مِنْهُم ررجًا كثيرًا وَنِساء غَّقُ الله الذي تَساقل ننجِه وَأرحام إن الله ثان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغسر لكم ظنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوض بالله من الشيطان بجين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مهترم السامعين بذرهان الدين بذرهان السافيو یہ صورت انبیاء کی ایک آیت میں نے کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا مقام منصب اور مرتبہ بیان کیا ہے اور یہ ایسی آیت ہے جو تقریباً ہم نے ہر ساتھی کو یاد ہے سیرت پر جب بھی کہیں اجلاس ہوتا ہے یا واضح کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اسی آیت کو پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا وما اور سلنا صلی اللہ اے نبی ہم نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے ہر ایک مخلوق کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے انسانوں کے لیے جنوں کے لیے حیوانوں کے لیے جانوروں کے لیے بلکہ نبی علیہ شراف خان تحدیف تو کہ یہ, یہ شدہ اور حدل جو آپ کو نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے حدیث کے اندر آپ لوگ رحمتہ اے لوگ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بنا کر کے بھیجا ہے ایک رحمت ہوں اور دوسرا اللہ تعالی کا دیا ہوا تم لوگوں کا تم لوگوں کے لیے تحفہ اور گفٹ دیا گیا ہو یہ ہمارا مقام و مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے محمد سلم تو اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ عالمین بنا کر کے بھیجا ہے اور جو کتاب قرآن پاک اللہ تعالی نے ناول کیا اس کو بھی اللہ رب العلی ہدن رحمۃ للعالمین قرار دیا اللہ بھی الرحم المین نبی رحمت للعالمین اور یہ قرآن جو ہے وہ بھی ہُدل اور للعالمین ہے اسلام سراقہ رحمت کا دین ہے محبت کا دین ہے انفت کا دین ہے ایک دوسرے کے ساتھ عیسائی اور قربانی کا دین ہے اور اللہ رب العالمین اپنے قرآن کے ذریعے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے دنیا کے ہر مسلمان کو سراپا رحمت بننے کا حکم دیا ہے جس طرح کہ اللہ رحم الرحمین ہے محمد صلی اللہ صلیم رحمۃ اللہ عالمین ہے قرآن نہ قرآن پاک ہودن اور رحمت اللہ عنوی ہے ایسے ہی اللہ رب العالمین اور نبی علیہ صراف خان کی تعلیمات ہے کہ ہر طلبہ پہننے والا دنیا کی ہر مخلوق کے لیے سراپر رحمت بنے کسی کے لیے رحمت نہ بنے نبی علیہ سراف صان نے ساتھ بنایا بندہ یگ ہما صدا یر ہم اللہ لوگوں یاد رکھنا جو انسان اللہ کی مخلوقات پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتا ار ہم من سے ارد یا ہم کو من کی شما <الْشَّمَان> اے لوگوں زمین پر بسنے والی مخلوقات پر تم رحم کرو مہربانی کرو تو آسمان پر بسنے والا رب تمہاری تم پر مہربانی کرے گا کرو مہربانی تمہارے زمین پر خدا محربہ ہوگا ارشے بری پر اسی لیے ان سارے مسلمانوں کو اپنا مقام اپنا منصب اپنا مرتبہ سمجھنا چاہیے کہ وہ امت مسلمان ہم کرما کہنے والے دنیا میں کسی کے لیے سہمت نہیں ہے بلکہ ہم پورے شراف اور دنیا والوں کے لیے رحمت ہیں جو دین اسلام جانوروں کے ساتھ ظلم کرنا گوانا نہیں کرتا وہ قوم وہ نبی وہ بھی وہ مسلمان کسی انسان کو ظلم کرنا سب گوارہ کر سکتا ہے سن نبی داود مصرد احمد بن حمد وغیرہ کے حدیث الد بن مسعود رضی اللہ تعالہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی علیہ سراج خان کے ساتھ ہم لوگ سفر میں تھے نبی رہاج خان کے ساتھ پورا قافلہ اور لشکر جا رہا ہے نبی علیہ سراج خان پگائے حاجت کے لیے گئے آپ نے فرمایا لوگ ٹھہرو میں اتنا حاجت پوری کر کے آتا ہوں نبی علیہ السلام حاجت پوری کرنے کے لیے دور گئے اتنے جواب چلے گئے کہ چھوٹا تھا پرندہ گوریا تھا گوریا چھوٹا تھا پرندہ چھوٹی سی کریا اپنے دو بچوں کے ساتھ ہی کھیلتی نظر آئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تارا نام کہتے ہیں شہابی کرام ہمارے ساتھ میں بھی کچھ لوگ گئے اور اس سے دونوں بچوں کو اٹھا دیا اٹھا کر کے لیے ایک گوریا ویسے ہی ساتھ اتنا چھوٹا سا جانور اور اس کے بچے اور بڑے گھوڑے گھالے بڑے خوبصورت اٹھایا ہر صحابی گور پرندے کے بچے کو لیتا ہے اچھیتا ہے اس سے اور میں یہ ترقام اسی اصلاح میں واپس آ آپ جب آئے تو دیکھا کہ مسلمانوں نے مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پرندے کے بچے کو اپنے ہاتھ سے پکا رکھا ہے اور اس پرندے کی ماں بچوں کی ماں گوریا جو ہے وہ کبھی آگے جاتی ہے کبھی پیچھے جاتی ہے کبھی زمین پر تھڑ ہے کہ ہاں ہمارے بچے کو انہوں نے اٹھا لیا ہے وہ گوریا بہت ہی زیادہ پریشان تھی نبی یہ رہا آئے یہ ویل اسلام ہے یہ مسلمان ہیں یہ رحمت اللہ علمی کا وقاف سب ہے آپ سے برداشت نہ ہو سکا آپ کے آنکھوں میں آسو آدھے اور آپ نے بنوایا من فجا ہاگ ہی من فجا ہاگ ہم <سلام> اللہ کے بندوں مسلمانوں اس ماں کو اتنا بے قرار کر رکھا ہے اس کے بچوں کو پکڑ کر نہ بچوں کو زبا کیا نہ پتھر مارا نہ کتن کیا نہ درخت تکلیف دی صحابہ دو کے بچے کو لے کر کے کھیل رہے ہیں ہاتھوں میں اٹھا رہے ہیں لیکن اس کی ماں کی بے ماں کی بے چینی ماں کی پریشانی نہیں یہ اسرا سام کر کے سبر نہ کر سکے فرمایا لوگوں مر سجا ہار ہا ہی والا جہار پریشان کر رکھا ہے اس کے بچوں کو تم نے چھین لیا اس کے دل کے کریڈے اس کے دل کو تم نے چھین لیا کریگا تم نے ہاتھوں بھی لے لیا اور نہ اتنا بے ترام بھوک رہی شاہی ترام میں فوراً شام کو دیکھا کہ آپ کے آنکھوں میں آنکھوں ہیں صرف سنا سر کہ ایک گوریا کے بچے کو مسلمانوں نے چھین لیا ہے اور بے قرار دیتے ہیں آپ نے ساتھ بنایا لوگ ہر آدمی کو میں ضروری کرار دیتا ہوں کہ اس گوریا کے بچے کو اس کے ماں کے حوالے کر کے اس کے ماں کو سکون پہنچا اور اس کے ماں کو تکلیف نہ دو سہارے کا ہم نے لوٹا دیا ہم یہ پوچھنا چاہیں تمہیں ذرا سوچو جس نبی نے جس قوم مسلمان نے جس دین نے ایک دوریہ سے تکلیف کو بھی سہرانہ کیا کہ اس کے سامنے اس کے بچے کو چھیڑ کر کے بے کار کیا جائے وہ دین قوم وہ نبی وہ اسلام کہاں یہ پسند کر سکتا ہے کہ کسی عورت کے بچے کو پکڑا جائے اور اس کے سامنے چوری سے سب کر دیا جائے وہ دل کہاں یہ زمانہ کر سکتا ہے کہ ماں کے گوشت سے باپ کے گوشت سے بچے کو چھینا جائے اور اوپر سے رسی باندھ کر کے زمین پر لٹکا کر کے پٹک پٹک کر کے اس کے بچے کو ختم کر دیا جائے اسلام کہیں اس کو پسند نہیں کرتا میرے بھائیو اسلام جو ہے ضرور کو پسند نہیں کرتا دہشت گردی کو پسند نہیں کرتا اسلام کسی پر سلم زیادتی کو گوارا نہیں کرتا اسلام کے معنی اسلام سلم سلم کے معنی آتے حفاظت کرنا اسلام اور مسلمان دنیا میں ہر ایک کے حق کو پہچانتے ہیں ہر ایک کے فلم سے بچاتے ہیں ہر ایک پر رہم و کرتے ہیں اپنے خون پکینا ایک دوسرے کو سپن پہنچانے کے لیے قربان کر دیا کرتے ہیں یہ ہے میرے بھائیو اسلام نبی علیہ السلام اسلام بڑا گوتم شہید خاری آج دنیا کے اندر دنیا میں طرح طرح کی تنظیمیں لول اٹھیں اور ہمارے مسلم ملکوں کے اندر کسی بھی غیر مسلم ملک لوگ نہیں دیکھو گے آج مسلم ملکوں میں ایک مسلمان بھی روح دوسرے مان کرو کے ساتھ نہ اس کی جان کی حفاظت کرتا ہے نہ اس کے ماں کی حفاظت کرتا ہے نہ اس کی حبادت اس اولاد کی حفاظت کرتا ہے اور طرح طرح اپنا نام دے کر کے ملک کا سب سے بڑا ملک کا خدمت دلار سمجھتا ہے ایک سرما پڑھنے والا آج دوسرے سرما پڑھنے والے کو قتل کرے اس کی پراپرٹی کو چلا دے اس پر جین دیں اس کے سامنے اس کے بچوں کو دہا دیا جائے اسلام کہاں یہ دوارا کر سکتا ہے اٹھاؤ صحیح او بخاری اور صحیح مسلم دوست مطاب نے فرمایا تھا اے اللہ اے دن دیکھو دنیا میں جتنے ہمارے صحابی ہیں سب ہمارے صحابی ہیں لیکن یہ امامہ جو نوجوان ہے یہ اگر ہمارا صحابی ہے اور کان کھول کر کے سن لے رہا ہے ہمارا محبوب یہ بھی ہمارا ساتھی بھی ہے اور ہمارا محبوب بھی ہے ہم یہ بھی سن لینا ساتھ بھی جس کو ہم نے اپنا محبوب بنایا ہے رب نے بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے یہ اس سام ہے میں جہاں نے جل لی گئی ایک کافر کو دیکھا جل کے ایک مسلمان کو قتل کیا دوسرے مسلمان کو کیا تیسرے سرمان کو قتل کر دیا میدان دانے چندے جس کو جانچ ملا کتل بہت بہتوں کو قتل کیا آخر موسام اللہ تعالیٰ کہتے مجھے موقع ملا میں اس کا حملہ آنا ہوا اور دوڑا اور پھرایا اس کو ہم نے تلوار اٹھائی تلوار مارنا چاہا وہ بھر رہا ہے اور اللہ اللہ، انہ محمد الرسول اللہ کرنا پہتا جا رہا ہے اور وہ بھاگتا ہے اور میں اس کا پیچھا نہیں سوچا یہ سوچ رہا کہ آج اس کو قتل کروں گا کیا؟ اس نے پتہ سورا آنند اس نے किया مسلمانوں کو ختم کیا ہے تھوڑا کو قتل کیا تھوڑا کو قسم کیا تھوڑا کو قتل کیا آج میں اس کابل کو نہیں چھوڑوں گا دکھا رہا کرنا پہنتا جا رہا ہے ان محمد کہتی ہوں کروا پڑتا رہا जा جا رہا ہے اور میں اس کے پیچھے پیچھے لگا یہاں تک کہ وہ بھاگ نہ سکا ایک ایسے مکان پر, پر پہنچا میں نے تلوار سے اس کی گردن کوڑا دیا میں نے تلوار بھی ماری اس وقت بھی کروا پڑ رہا تھا لیکن میں نے سوچنا یہ اپنی جان بچانے کے لیے کرما پڑ رہا ہے اس لیے رہے ہاتھ کتنا بھی کروا پڑے ہمیں اس نہیں ہے ہم نے اس کو قطر کر دیا کہتے نبی پرت کر کے نبی ریتراسان کے پاس آیا ہم نے کہا یا رسول اللہ میں نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے ذرا سوچو جو سامک نظر ہے محبوب رسول ہیں محبوبہ ہی ہیں لیکن وہ ان کا مقام بنا دے تو نبی رساسان کے پاس آیا یا رسول اللہ میں نے ایک بڑا زبردست کارنامہ انجام دیا ہے آنے کہ کو میں کیا ہوگا کہاں کی ایک کافر فرا سرا مسلمان کو قتل کیا تو میں اس کے پیچھے لگا جیسے میرے نے کلوار کھایا کلوار اٹھاتے ہی بھگا اور میں اللہ پڑھنا شروع کیا کرما بھاگ رہا ہے اور کرما پہنتا جاتا ہے یہاں تک ٹھیک میں نے جب کلوار کھلائی تو اس سب وقت بھی اور کرما ہی پڑ تھا مارا تو کلم پڑھ رہا تھا تب بھی تم نے کتر کر دیا واہ یہ ہے کلمہ کہنے والوں کا مسان وہ مسلمان اپنا انجان سوتے جو آج مسلمان ماؤ کے ہاتھ ہوتے بچوں کو چھین چھین کر کے قتل کر رہے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے کرما پرما نہیں پڑھا تھا آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا کہ وہ کر جا بچانے کے لیے تو کیا تم نے دیکھا تھا کس کس کے دل سے کے پہ رہا ہے یا اللہ میں چیڑ کر کے تو نہیں دیکھا آپ نے فرمایا کونے والے انسان کو تم نے خدم کیا نہ تم نے زمان سے دیکھا نہ اس کی نہ تو, تو دل فانتا فانتا ملک بن کے عما اب وہ ذرا پیش میں کہ ہم اس کے دن تم اپنے نام آمان لے کر کے آؤ آو گے اور اس موبل کا سلامہ تیرے سامنے اللہ کے سامنے جھگڑتا ہوا آئے گا کیا حضر ہوگا جب تم یہ چار کر کے کھڑا ہوگا اور موبل کا سرما اللہ کے سامنے کر کے جھگڑنے کے لیے آئے گا یار سورم لال یا رسول اللہ اس طرح اللہ علی آج میرے لیے دعا مقصد کر دے اللہ ہمیں معاف کر دے اش کرو اللہ رسول نے فرمایا میں دعا بھی کر دوں گا پوسانا کیا فائدہ ہوگا یہ ملکی آنا میں معاف بھی کروں میں نے دعا بھی کر دیا تو کیا فائدہ ہوگا یہ کلمہ تو تیرا پیشہ نہیں چھوڑی گا یہ کلم نہیں معلوم یہ کرا تو تیرا پیسہ نہیں چھوڑے گا تو اپنے آمال کو لے کر کے رب کے سامنے آئے گا میں جگڑا ہوا آئے گا اللہ میرے پکنے والے کو اسے قتل کر دیا میری بہن جو کو کے جان کو موملوں کے مال کو ملو کی حفاظت کو ایک دوسرے کی بناوٹ یہ سراج کی حجازت ہی دے رہا اور بیٹا اللہ کا رام سب لوگوں کو دیہاتی الحمد للہ ہفا صفحہ اماد مسلمان بھائی یہ آج کا ایک خطبہ ہمارے سامنے لکھا ہوا آیا ہوا ہے اور پابندی کی لگائی گئی تھا اس کو پورا پڑھ کر کے سنائے ایک قیمت دس صفحہ آج کی ہے لیکن نہ آپ اتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں اور نہ ٹائمنگ کی یہ جاگت دیتی ہے بڑے بڑے اشتفار اس کا خلافہ آپ کے سامنے پیش کیا یہ آج ہمارے مسلم ملکوں کے اندر طرح طرح کی تنظیمیں طرح طرح کی جمعیتیں جو اس کھڑی ہوئی ہیں اور کوئی خلیف تسلمین بن رہا ہے ہم خلیفہ ہیں آج ایک مسلمان کو قتل کرنا ایک مسلمان کا ظلم دہشت کرنا یہ دنگے کا تاخرنا صرف آپ اپنے ملکوں کو دیکھ لیں گے کی کیا ہو رہا ہے کون سا ام امان چاہا جا رہا ہے کون سا حکومت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ سارے ایک دشمنوں کی خارشیں ہیں اور ہم مسلمان ان کے شکار ہو گئے ہیں اسلام کا کوئی تعلق دہشت گردی سے نہیں ہے اسلام ام امان عالم بردار ہے اسلام اسلام ایک دوسرے کے حفاظت گردی کا ظلم و زیادتی کا زبرا برابر نظر نہیں آتا یہ صرف سوچ ہے ہمارے خاص سوچ رہے نوجوان جو بیٹھے ہی اپنا پہلے کر کے ان تمام چیزوں کو پڑھ کر کے دوستوں یہ بھی کا شکار ہو جایا کرتے ہیں اور ان گلط تنظیموں کے حمایت میں ساتھ دیا جاتا ہے میرے بھائیوں دو چیزیں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ان کو یاد رکھو نمبر اے اطلامی تعلیمات ہے سو رتل حجرات رت الدی جو ساتھ نماتے ہیں بھائی بھائی ان تو اچھی طرح سے تحقیق کر لوں اگر تم تحقیق نہیں کرو گے تو کسی مصیبت اور پر پریشانی میں مسترا ہو جاؤ گے دل بھی برباد ہوگا عزت بھی برباد ہوگی جان مال کا بھی نقصان ہوگا ہم آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں آئے بھن جو آپ کے پا میسج آ جاتے ہیں آپ کے وقت آپ پر آ ہے اور آئے دن آپ کے ہاں یہ ٹی وی شائن جو بے آن کر دیے تھے یہ کون سے دین دار لوگ ہیں کبھی آپ نے سوچا ان کی خبروں پہ لے کر کے ان کی باتوں کو سن کر کے ہم کسی ہندو دیندار ہے سچا ہے میڈیا ہے ذرا بتاؤ میڈیا جو چاہے جیسے آپ کو بتا دے لیکن آپ کا کام یہ ہے جو پیپر میں آ گیا ہے جو ٹی وی پر آ گیا ہے جو واٹس ایپ پر آ گیا ہے جو آپ کے اندر ٹیلیفون میسج آ گیا ہے آپ کو سنے پڑھیں تو آپ اس کی تحقیق کریں کہ آخر کی حقیقت کیا ہے ذرا سوچو اس نے کسی خبر کو قبول کرنے کے لیے ایک اصول مقرر کیا ہے یا منواسا سے کچھ بے نہ بہن فاطہ بہت جرو جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لو تحقیق سے آگے نہ بڑھاؤ ورنہ बड़े पसाद में बड़े ही खतरनाक चीज में मुक्तरा हो जाओगे तो मेरे भाइयों सबसे पहली चीज उर्ती पड़ती खबरों को जो भी हमने सुन लिया उस पर फैसला कर दिया और उसकी तारीफ करने लगे ये सामान जायज नहीं है उसकी आप तहकी करें उसकी हकीकत मालूम करें वरना अंजाब तुल ने फरमाया آدمی کے ڈی جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر پورتی پڑتی بات کو دوسروں تک پہنچا دے پہلی چیز میرے بھائیوں اس کی تحقیق کرو کتنا نیڈیا ہے غیر مسلم نیڈیا ہے لوگ ہیں جن کی خطرہ سے خبر پائے ہو رہی ہے آپ ان کی تحقیق کریں اس کے بعد کوئی فیصلہ لیں نمبر دو سورتن نے کام آج نمبر اللہ رد عالمی نے فرمایا وہ जब भी कोई खबर अच्छी हो या बुरी हो अमर अमान, अमान की हो या अमरुमान की हो या कितने सता की हो रबारियों ने फरमाया जब भी कोई खबर तुम्हें पहुंचे तो खुद फैसला न करो पुस्तों रसूल की तरह लौटा दो अपने बड़ों की तरह लौटा दो उलमा की तरह जिम्मेदार مشوری کی طرف ذمہ داروں کو کرم لڑکا دو تاکہ وہ اس چیز صحیح ساتھ ہی فیصلہ کر سکے لیکن مشکل یہ ہے ہم کے کم لوٹ کے بجائے اپنے ہی سے فیصلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں ان سب چیزوں خیال رکھو تاکہ ہم ہر قسم کے کتنے پتا محفوظ رہیں اللہ تعالی سے دعا کرو اہٰ دنیا کے سارے مسلمان ملکوں کو دہشت گردی سے پاک کر دے سے پاس کر پاس دے ظلم جانتی سے اللہ تعالیٰ بچا لے ہر دنیا کے ہر کھیت میں ہر جگہ مسلمانوں ام سے بچائے جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے حکام کو اچھے امان کو توفیق نصیب نصیب کروا حکومت اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے اس ملک کو ام امان کا سہوارہ بنا دے اس ملک میں ہونے والے سکنوں اللہ تارا ملک کو بچا ہے اور خاص طور شہریں وہاں کے بہادر شیخ پردان حضر بہن کو اللہ تعالیٰ ام امان صحت و آپ سے کچھ کرنا ہر, ہر بلا چلتا انہیں بچا لے رہا ان سے وہی کام لے جس میں امت کی ملت کی قوم کی دنیا کی جتنے لوگ کے خیر ہو اے جس اللہ تعالی جس میں شر ہو یا برائی ہو جس نے قوم کی ملت کی عمر کا خطرہ ہو ہر ایک کام کا تمام کے امام کو بچائے یہ خود دیتا خلاق ہے اللهم صل علی المؤمنین و المؤمنات بالمسلمین و المسلمات اے با اللہ اریب و قول اللہ ان الله امر و التقوى و ايتاء ذی القربى و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغي نمد